الحمد لله <تصفيق> <تصفح> ا لله وغفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان طائفتاني تَبَارَكَ تبارک فِي تعالا حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا إِنَّ و وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ ہو النَّبِيِّ یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ <تصفح> السلات وسلام رسول اللہ وسلم علیہ و صحابیہ نبی اللہ گرامی قدر آج بخاری شریف کے کتاب المان سے جو باپ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باندھا ہے اس باپ کا نام باب کفران العشیر کفرین دونا کفرین فی یہ باپ حامد کی نشکری کے بیان میں ہے اور یہ کہ ایک کفر دوسرے کفر سے کم ہوتا ہے یہ باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باندھا ہے اور اس سے جو لائے ہیں وہ ہے کہ اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالان سے حضور علیہلاۃ وسلام سے آپ نے روایت کی ہے یعنی باب کے نام کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ عن ابی سعید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باب میں حضرت ابو سعید نے حضور علیہ سلاۃ وسلام سے روایت کی ہے اب اس باب میں دو لفظ جو ہیں استعمال ہوئے ہیں باب کفرانشیر و کفرین دونا کفرین پی یہاں کفر کا لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں جو لائے ہیں یہ میاں بی بی کا معاملہ لائے ہیں تو اب دیکھنا ہے کہ یہاں واقعہ ہی اگر خامند کی نافرمانی سے کیا عورت کافر ہو جاتی ہے دارائ سلام سے خارج ہو جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کفر کے لوہوی معنی اور اس کی قسمیں ہیں لغت میں کفر کے معنی ہیں ڈانپنے کے اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں وہ توحید کو چھپاتا ہے توحید کو چھپانے کے معنی میں وجہ سے اس کو کافر کہا جاتا ہے یا اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے جیسے کسان کو کسان جو ہے عربی لغت میں کسان پر بھی یہ لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اس لیے کہ وہ زمین میں بیج کو چھپا دیتا ہے اور کپر کا لفظ جو ہے دین کے متعلق بولا جاتا ہے اور کفران کا لفظ جو ہے نعمت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کفر جو ہے وہ شرک کی ضد ہے ایمان کی نقیب ہے یعنی کفر کے معنی برات یعنی کسی چیز سے بیزاری کا اظہار کے بھی آتے ہیں جیسے اللہ رب العزت نے ایک مقولہ جو ہے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے انی کفر تو بیما اشرق تو من قبل یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس سے بیزار ہوں جو تم نے اس سے قبول شرک کیا ہے یہ معقولہ قرآن کریم میں شیطان کا ہے جو قرآن کریم میں نقل کیا گیا ہے اس میں کبر کے بزاری کے آئے ہیں اور اشیر کا شفت جو ہے وہ یہ خامد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے یہ ہے کہ کفر مطلق اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرنا جو ہے اس کی چار قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں چار قسمیں ہیں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ کا معنی انکار یعنی زبان اور دل سے ستن انکار کر دینا جیسے عام کافر جو ہیں ان اے انکار کرتے ہیں اور دوسرا ہے جوہود یعنی مار قلب کے ساتھ زبان سے اقرار نہ کرنا جیسے کپر ابلیس ہے اور امیہ بن فلط کا ہے یہ دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے تیسرا جو ہے وہ ایند ہے یعنی زبان اور دل سے معرفت کے ہونے کے باوجود ایمان قبول نہ کیا جائے جیسا حضور علیہ سلاد و سلام آپ کے زمانہ میں جناب یہ و نثارہ یعنی اہل کتاب جنہوں نے باوجود اسلام کی حقانیت کے اطراف کے اسلام کو قبول نہیں کیا اس کے چوتھے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ نفاق یعنی دل سے انکار اور زبان سے اقرار کرنا جیسے کہ منافقین جو ہیں وہ کیا کرتے تھے یہ چار قسم کے کپر وہ ہیں کہ ایک بھی جس میں ہوگا وہ ابھی جہنمی ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی یہ کپر کے یہ اسلامی معنی ہیں اور کپر اور کپران نعمت کے معنی جو ہیں وہ تھوڑے سے اس پر بھی وضاحت ہو جائے کہ اس کے بعد کپر کی ایک اور قسم بھی ہے وہ یہ ہے کہ صدق دل سے ایمان لانے کے بعد جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو جانا یہ کپر جو ہے کپران نعمت جو ہے اس میں شمار ہوتا ہے نشکری کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے یہ وہ کفر نہیں جو ایمان کے مقابلے میں ہے اور جس کے پائے جانے سے آدمی جو ہے دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس کی تفصیل سے اس تفصیل سے ہمیں یہ بتلانا مقصود ہے کہ جہاں کتاب و سنت میں تارکتسلا زانی شرابی اور دوسرے جو جرائم ہیں جن میں دوسرے لوگ دوسرے چیزوں میں لوگ مبتلا ہیں تو یہ جو ہے ان کے مرتکب جو ہیں وہ کبیرہ گنا میں مبتلا ہے اور ان پر بھی کوپر کا اطلاق آیا ہے اور اس جو ایمان کی ضد ہے وہ مراد نہیں بلکہ وہ کپر مراد ہے جو انسان کو صرف مجرم اقرار دیتا ہے اور دار اسلام سے خارج نہیں کرتا اسی لیے یہاں جو باب بندہ ہے اس باب کو باب کفران شیرے و کپرن دونا کپرن ہے یہ کفر جو ہے اس قسم کا کفر نہیں اب جو ہے اے اس کے اوپر جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث بھی سماعت فرما لیجیے گا اس حدیث میں حدثنا ثنا عبداللہ بن مسلم عن زید بن اسلم انطا بن یسار عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کالا قال کالن صلی الله عليه وسلم اری تم نو پا اکثر اہل ہنسا ضور کی قیل ایک پورنبی کال یک پورن الشیر و لو احسن را کا خیرن قطو یہ حدیث کے الفاظ جو ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں اور اس کے الفاظ اور صنعت جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دی ہے اور اس کا ترو سماعت فرما لیجئے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی ہے اور اس کے رہنے والوں میں زیادہ تر عورتیں تھیں کیونکہ وہ کبر کرتی ہیں تو میں نے عرض کیا تو عرض کیا گیا کیا وہ کپر کرتی ہیں کیا اللہ کا کپر کرتی ہیں تو فرمایا نہیں شوہر کا کپر کرتی ہیں اور احسان کا انکار کرتی ہیں اگر تو کسی عورت پر عمر بر احسان کرتا رہے پھر وہ تجھ سے کوئی بات نام موافق دیکھے تو کیا کہے گی قَالَتْ مِنْ قَتْتُ جی یہ حضور علیہ سلاۃ وسلام میرے آکا علیہ السلام کے فرمان ہے کہ وہ کہے گی میں نے تجھ سے کبھی اچھی بات دیکھی نہیں بلائی تجھ سے دیکھی نہیں حضور علیہ سلاط نے یہ الفاظ ادا فرمائے ہیں اب اس حدیث کے بارے میں سماعت فرمالی لیجیے گا کہ یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ القسوم میں بھی اس کو لائے ہیں اور کتاب جو ہے بدعلخلق میں بھی لائے ہیں وہ اشیرت النسا میں بھی لائے ہیں اور کتاب العلم میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ احسان جو ہے لفظ احسان اس حدیث میں موجود ہے اور وہ قبی کی ضد ہے اور دہر کے معنی زمانے کے ہیں کیونکہ لفظ جو ہے دہرا دہر کا معنی جو ہے زمانے کے ہیں اور دہور اس کی جمع ہے اور حضور علیہ سلاۃ وسلام آپ نے فرمایا مجھے دوزک دکھائی دی گئی ہے جس سے ثابت ہوا کہ دوزق جو دار العذاب ہے وہ اب بھی موجود ہے اللہ تعالی نے اس کو پیدا فرما دیا ہے اور فرمایا ہوا ہے جیسا کہ اہل اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور اس سے دوسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ حضور علیہسلاسلام نے اسی دنیا میں تشریف رکھتے ہوئے دوزک کو ملادہ فرمایا اور جو آپ کی خصوصیات میں سے ہیں آپ نے فرمایا میں نے دوزک میں اکثر عورتوں کو پایا ہے جو خامدوں کی احسان پراموشی کے جرم میں دوزک میں دکھائی دی گئی ہیں تو معلوم ہوا کہ ناشکری اور احسان فرموشی جو ہے وہ کپرانی نعمت ہے اور گناہ کبیرہ ہے کیونکہ دوزک کی سزا حرام کے ارتقاب کی صورت میں ہی ملتی ہے اس لیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کسی کے احسان کا اعتراف کرنا جو ہے وہ واجب ہے اور اس سے تیسری بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ کپر کا اطلاق ناشکری پر بھی ہوتا ہے آیا ہے اور چوتھی یہ ہے کہ ناشکری میں خامد کی ناشکری کو بیان فرما کر خامد کے حق کی عظمت کا اظہار فرمایا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جس کے طرف امام صاحب نے اشارہ کیا ہے اس کا مضمون یہی ہے کہ حضور علیہ اللہۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دیا کرو میں نے جہنم میں عورتوں کو کثرت سے پایا ہے اور عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا سبب کیا ہے فرمایا تم لانت بہت کرتی ہو اور خامند کی نہ کرتی ہو یہ حدیث میں یہ, بات یہ الفاظ موجود ہیں اور اب دیکھ لیں لانت کے معنی میں لانت میں لانت کے معنی دوری کے ہیں اور پھینکنے کے ہیں یہ دو مانوں میں یہ لفظ جو ہے لفظ لانت جو ہے استعمال ہوا ہے اور اصطلاح شرع میں لانت کے میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لانت کرنا معصیت ہے گناہ کبیرہ ہے حضور علیہ السلط والسلام نے فرمایا لان المؤمن من قتل ہی مومن اس کے قتل کر دینے کے برابر ہیں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی کو معین کر کے لانت کرنا خا کپر یا مسلمان ہو جائز نہیں البتہ جن کا کپر پر مرنا نص سے ثابت ہے جیسے ابو جہل ابو لہب وغیرہ جو ہے کافروں پر لانت کرنی جائز ہے اور حضور علیہ السلاۃ وسلام آپ نے یہ کفران نعمت کے اوپر یہ ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ حدیث میں نے پہلے ارض کر دی ہے یہ بھی موجود ہے کالا یک پورنل اشیرا و یک پورنل لو احسن احسنت علاح دہرا حتا رت من کا شی کالمارا تم کا خیرن کت یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور اس حدیث میں جناب والا امام علیہ نے فرمایا ہے کہ غنائ کبیر یہ غنائ کبیرہ ہے اور حضور علیہ السلات و السلام نے فرمایا تم بہت لانت کرتی ہو صغیرہ جب کثرت ہونے شروع ہو جاتے ہیں گناہ سگیرہ سغیرہ کثرت سے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کسرت سے ہونے کی وجہ سے کبیرہ ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو لانت کرنا جو ہے اسے قتل کر دینے کی طرح ہے اور اس کو اب اس سے آپ دیکھ لیں کہ حدیث میں یک پورنل اشیرہ کے بعد یکرن الحسان کا ذکر فرمایا ہے قبرآن العشیر در حقیقت جو ہے وہ قرآن الاحسان ہے لہٰذا دوسرا جملہ پہلے جملے کا بیان ہے عموماً عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شوہر کے انعامات کو تھوڑی سی ناراضگی پر ایک ٹھوکر سے جٹلا دیتی ہیں یہ قبران نعمت ہے کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد برمایا اگر اللہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے بیوی پر حق کو اللہ تعالی کے حق سے ملا دیا بس جب کوئی عورت اپنے شوہر کے حق کا انکار کرتی ہے تو حالانکہ اس پر شوہر کا حق اس کو نہایت ہی کو پہنچا ہوا ہے وہ اللہ کے حق سے ملا ہوا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اللہ کے حق میں وہ سستی کرتی ہے ابن بطال رحمت اللہ علیہ نے یہ بات برمائی ہے اور کہا ہے کہ شوہر کی نعمت کا انکار اللہ کی نعمت کا انکار ہے کیونکہ اللہ نے شوہر کے ہاتھ پر نعمت رکھی ہے اس لیے شوہر کی نا پرمانی کپر بمانا کپران نعمت ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ بیان فرما دیا ہے تو اس حدیث کے پانچ راوی ہیں عبداللہ اللہ بن مسلمہ جن کا پہلے میں بیان کر چکا ہوں دوسرے امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے تیسرے اسامہ بن زید بن اسلم قریشی جو ہیں یہ حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا ہیں ابن سعد نے انہیں فکہ اور کثیر الحدیث کہا ہے ایک سو تینتی ہجری میں آپ کا وشال شریف ہوا ہے اور چوتھے جو ہیں حضرت اطابن بن یسار ہیں اور یہ ام المؤمنین سیدہ میمون رضی اللہ تعالی کے مولا ہیں ابن سعد نے کہا یہ سکہ اور کثیر الحدیث ہیں اور یاہیا بن معین اور ابو نے عین کو سکہ کہا ہے ایک سو تین یا چار ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں اور پانچویں راوی جو ہیں وہ ہیں حضرت عبداللہ بن اسلام, اسلام رضی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کے حالات پہلے جو ہیں وہ بیان کیے جا چکے ہیں تو اس کے بعد جو ہے امام صاحب نے جو باب بندہ ہے اس باب کا نام ہے باب المعاصی من الجاہلیت باب المعاصی من امرت باب اس امر کے بیان میں جاہلیت کے گنا کے مرتکب کا اور اس کے جو چیز لائے ہیں وہ یہ ہے ولاق صاحب بیرت کابا اللہ بصر کی یقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا امرفی کا باب اس عمر کے بیان میں کہ جاہلیت کے گنا کے مرتکب کو کاپر نہیں کہا جائے گا جب تک وہ شرک نہ کرے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو ہے نام جو ہے نہیں لیا گیا لیکن اس حدیث میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم ایسے شخص ہو کہ تم میں جہلیت کی بات پائی جاتی ہے ہاں جی حضرت ابو درغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں چونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نام نہیں لائے لیکن حدیث یہ ہے ان کے متعلقہ ہے اس لیے میں نے نام جو ہے وہ ارض کر دیا ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس بام میں ان کی جو ہے تردید کی ہے کن کی خوارج کی اور روافض کی کیونکہ وہ نصوص شریعہ سے یہ بات ثابت کیا ہے کہ مومن آسی کی بخشش بہرحال ہوگی البتہ یہ ہو سکتا ہے گناہوں کی سزا میں وہ چند روز کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کافروں کی طرح وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا اور اس میں معاشی جمع ہے معاشیت اور پیشرا میں سارے کی مخالف مخالفت یعنی واجب کو ترک کرنے اور فعل حرام کو اختیار کرنے کو کہتے ہیں اور معصیت کا لفظ جو ہے وہ کبار اور سگار یعنی چھوٹے بڑے سب گناہوں کے لیے یہ لفظ جو ہے مقرر ہے اور جاہلیت کا زمانہ فطرت مراد ہے یہ وہ زمانہ ہے جو ظہور اسلام سے قبل تھا اس زمانے کو زمانہ جاہلیت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جاہ حالت کی کس لا پر یعنی جو مسلمان اپال جہلیت میں زنا شراب چوری وغیرہ کا مرتکب ہوگا اس کو کافی قرار نہیں دیا جائے گا اللہ بھی شرک یعنی اسلام لانے کے بعد اگر وہ شرک کرے تو پھر اس صورت میں ورنہ پہلے گنا ان کے معاف کر دیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے معاف فرما دیے ہیں علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارتکاب کے لفظ نے یہ بطلا دیا جو مسلمان حرام کو حلال جان کر اختیار کرے گا پر ہو جائے گا یعنی کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول نے حرام اقرار دی ہے اس کو حلال جانے گا حلال جانتے ہوئے اختیار کرے گا تو وہ کافر ہوگا اور یہ ضروریات دین کا انکار ہے جس کی وجہ سے کپر لازم آتا ہے مومن جو گناگار جو ہوتا ہے مومن جو گناگار ہوتا ہے اس پر کبر کا جو ہے اس کو قبر نہیں کہا جائے گا وہ اس کو گنگار کہا جائے گا اس کے ثبوت میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث اور دو آیتیں لکھی ہیں حدیث کا تعلق جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی انہوں سے ہے اور کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کو ایک بار انہوں نے ایک بار کسی کو ماں کی گالی دی تھی اب میں انشاءاللہ وہ نام بھی ارد کرتا ہوں کہ وہ کون سے صحابی تھے اور یہ گالی جیسے ہم لوگ گالیاں دیتے ہیں وہ ویسی گالی نہیں تھی بلکہ اس گالی کے بارے میں بھی تفصیل سے ارض کروں گا انشاءاللہ العزیز اللہ ہی تعالی تو حضور عل سلاط و نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر تم میں جہالت کی خصلت پائی جاتی ہے, ہے جی حضور علیہ سلاط و السلام آپ نے فرمایا ظاہر ہے گالی غال دینا گناہ ہے اور جہلیت کے اخلاق اور عادت سے ہے اگر گنا کا مرتکب کافر ہوتا حضور علیہ السلاط والسلام حضرت ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں اقرار دیتے تو معلوم ہوا اور ثابت اس بات سے یہ ہوا کہ گنا کے ارتقاب سے خواب سہیرہ ہوں یا کبیرہ جاہلیت کے اخلاق اور عادت سے ہوں آدمی کا پر نہیں ہوتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں اخلاق اور آداب سے صرف اور کپر اور شیرک ہی ایسا گنا ہے جو آدمی کو کہاں بنا دیتا ہے اور جاہلیت سے صرف کپر اور شرک مراد لینا جو ہے وہ سخت غلطی ہے اب جو ہے چلتے ہیں اس طرف کے اس حدیث کی شرح کی طرف اور جناب والا اس میں حضور علیہ السلط و السلام آپ اپنے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ اور اس کے اس کے تحت جو ہے اے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک اور حدیث لائے ہیں اور وہ حدیث ہے حضرت آہنب بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا میں اس شخص یعنی حضرت علی کی مدد کو نکلا مجھے ابو بکرہ نقوی بن ہارس نے جو صحابی ملے پوچھا کہاں تو میں نے کہا اس شخص کو مدد کرنے جا رہا ہوں انہوں نے کہا لوڑ جاؤ کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر آگے بڑھے اور قاتل مق... اور مقتول دونوں جہنم ہیں جہنم ہی ہیں تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور قاتل تو خیر دوز ہوگا مقتول کیوں فرمایا مقتول اس لیے وہ اپنے مد مقابل کو قطر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس سے پہلے کہ یہ حدیث جو ہے اس پر شرح کی جائے اس سے پہلے کہ وہی پہلی بات حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالی اندی جو ہے وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتے تک ہیں اور پھر انشاء اللہ عزیز اس حدیث کی طرف جو ہے دوبارہ واپس لوٹ کر آئیں گے اور سماعت فرمائیے گا کہ اس حدیث میں حدیث جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ لے, لے کر آئے ہیں وہ ہے حدثنا ثنا سلمان بن حرب قال حدثنا ثنا عن واصل واسل احد عن المعرور قال لقيت ابا وعليه حلت فص عن ذلك فقال انی سبب تو رجحو بے امی فقالبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ذر امی ان کا موب ka جة إwanكمم xaكمم جعَalaهُ الله تحتta يde يday faman kana ahuh tata يdehi kal يima م ي وال يbiso مmmaay laisa wala تهُ ما يغliهُ إن. بیعین بیعین بیعین تو اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے حضرت مارور رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں ربدہ میں حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور اس کا سبب پوچھا انہوں نے کہا میں نے ایک شخص کو ماں کی گالی دی اور پوچھا گیا کہ ان پر ایک چادر تھی اور ان کے غلام پر بھی اس جیسی چادر تھی تو میں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے ایک شخص کو ماں کی گالی دی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر تو نے اس کو ماں کی گالی دی ہے تو ایسا شخص ہے تجھ میں جہلیت کا اثر پایا جاتا ہے اور تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے جس کا بھائی کے قبضے میں ہو وہ جو آپ کھائے اپنے غلام کو بھی کھلائے جو خود پہنے اس کو بھی پہنائے ان کو زیادہ مشقت کا کام نہ دے جو ان پر بہار ہو گر باز گزرے اگر ایسی مشقت ان کو دو تو ان کی مدد کرو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں اب سن لیجئے گا حضور علیہ السلاۃ و آپ کا فرمان اور اس کے تحت جو ہے ابن بطال لکھتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث سے جناب خوارج کا رد کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ گناگار مومن ہمیشہ جو ہے دوزک میں رہے گا اور اس ان کے رد کی تصویر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کمپر کے بغیر جسے چاہے اللہ بخش دے گا ابو رضی اللہ تعالی انہوں نے جس شخص کو گالی دی تھی وہ ان کا نام تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہو آپ کو جو مزن رسول ہیں اور گالی کیا دی تھی گالی کے الفاظ جو ہیں وہ یہ تھے کہ اے کالی کے بچے آپ دیکھیے ایک معمولی سی بات ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں کی والدہ کو کالی کہا اور کالی کے بچے کہہ کر کیونکہ حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ کہے ہماری طرح نہیں بہت جناب ہم گالییں دینے شروع کریں تو آخیر کر دیتے ہیں بس اتنا سا لفظ او پالی کے بچے جس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ ابو ذر نے, نے مجھے گالی دی ہے تو شکایت کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں جہلیت کی یہ خصلت اب تک باقی ہے یعنی اسلام میں کالا گورا جو ہے اس کو, کو کوئی فضیلت نہیں ہے اور کوئی جنابے والا کوئی یہ اس چیز کی فضیلت نہیں بلکہ حضور علیہ السلاۃ وسلام آپ کے اس فرمان علی شان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کالے گورے کو فرق مٹانے کے لیے کیونکہ اسلام میں اگر فضیلت ہے تو وہ یہ ہے ان اکرم کم ہند اللہ اتم مسلمانوں کو ایک دوسرے پر اگر فضیلت ہے تو تقبے پر اور جنابے والا اگر کوئی کمزور نصب والا جو ہے کمزور ہو لیکن تقوی کے لحاظ سے وہ اعلیٰ ہو تو وہ سب سے اعلیٰ ہے اور کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والی جو چیز ہے وہ تقویٰ ہے تو پیسے والے کی بات نہیں دوسرے کی بات نہیں تو حضور علیہ سلاۃ وسلام نے جب افضل اور اعلیٰ ہے جس میں تکوا پایا جاتا ہے حضرت ابو نے دراصل یہ لفظ حضرت بلال کو اس وقت کہے تھے جب کہ آپ کو گالی دینے کی حرمت کا بھی علم نہیں تھا کہ کسی دوسرے کو گالی نہیں دینی کیونکہ اس وجہ سے وہ مجرم بھی نہیں تھے اور آپ کی زہد اور تقبے کا یہ حالت تھا یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام نے ان کو تنبیہ فرمائی ہے ورنہ حضرت حضرت ابو زر غب رضی اللہ تعالان ہو وہ جلیل القدر سے ہیں وہ جلیل القدر سے ہیں کہ جو سوائے اتنے مال کے سوائے اتنے مال کے کہ جس سے گزارا ہو سکے تو اس کے علاوہ مال جمع کرنے کو حرام کہتے تھے جی حرام کہتے تھے تو حضرت ابو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت بلال سے فرمایا میں اپنی رخسار زمین پر رکھتا ہوں لیٹ گئے اپنی رخسار زمین پر رکھی اور فرمانے لگے میں اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک تم میری رخسار کو اپنے میرے چہرے کو اپنے پاؤں سے روند نہ لو یعنی yani یہ تھا ایمان اہل ایمان کی نشانیاں اور یہ وہ, وہ ہستی ہیں جی ان کا تکوا یہ تھا ان کا اسلام یہ تھا ان کے اسلام کے بارے میں اگر آپ نے پڑھنا ہو تو بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے قسط و اسلام ابی ذر یہ باب ہے باب و قصت زم امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ باب بندہ ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ حدیث لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن ابا اللہ تعالی عنہما نے ہمیں کہا کیا کہ میں تمہیں ابو ذر کے اسلام لانے کی خبر نہ دوں سبحان اللہ یہ ایک دوسرے کے اسلام کو کیسے اسلام میں مشقتیں برداشت کی اور کیسے کیسے اسلام لائے جیسا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی انحو کا پہلے جو ہے انہما کا پہلے جو ہے تذکرہ کل کیا تھا تو آج سنیے گا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرما رہے ہیں ابو ذر کے اسلام لانے کی خبر نہ دوں تو ہم نے کہا کیوں نہیں ضرور بیان کرو یہ صحابہ کا صحابہ کا طریقہ تھا اللہ والوں کی شان بیان کرنا اللہ والوں کے فضائل بیان کرنا اللہ والوں کے طریقے کو بیان کرنا اور صحابہ کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوبوں کی شانیں سننا ہے جی اور سننا بھی طریقہ صحابہ کا تھا بیان کرنا بھی صحابہ کا طریقہ ہے اسی لیے ہم آج جو ہیں یہ جی اس طریقے کو اپناتے ہوئے اللہ والوں کی شانیں بیان کرتے ہیں اور ان کی شانیں سنتے ہیں تو انہوں نے کہا ضرور بیان کرو تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے کہا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں قبیلہ غفار میں سے ہوں ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک شخص مقت المکرمہ میں ظاہر ہوا ہے جو خیال کرتا ہے کہ وہ نبی ہیں وہ نبی ہیں اور اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم اس شخص کے پاس چلے جاؤ ان سے باتیں کرو اور مجھے ان کی خبر دو چنانچہ میرا بھائی گیا ان سے ملاقات کر کے واپس آیا تو میں نے کہا کیا خبر لائے ہو, لائے ہو. تو بھائی نے کہا با خدا میں نے اس شخص کو دیکھا ہے وہ اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں اور میں نے اسے کہا تم نے اس خبر میں میری تسلی نہیں کی پھر میں نے جناب اپنا کھانے پینے کا سامان لیا آسا لیا اور مکہ کے مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا اور میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی طرف جانا جو ہے یہ سنت صحابہ ہے کیونکہ سنت حضور علیہ سلاۃ وسلام کے صحابہ سفر کر کے مرک علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو ان کے متعلق کسی سے دریافت کرنے کو بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا اب میں زمزم پیتا رہا کیوں کہ باپ جو ہے نا قصہ زمزم میں حضرت ابو ذرغاری رضی اللہ تعالی انو کا واقعہ جو ہے وہ لکھا ہے میں زمزم پیتا رہا اور مسجد میں رہا تو ایک دفعہ سیدنا نہ علی المرتضا کر اللہ وز الکریم گزرے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے یہ شخص مسافر ہے میں نے کہا جی ہاں میں مسافر ہوں انہوں نے کہا ہمارے میرے ساتھ چلو اور میں ان کے ہمراہ چل دیا اور راستے میں انہوں نے بھی مجھ سے کوئی شہ نہیں پوچھی اور نہ ہی میں نے کچھ بیان کیا جب صبح ہوئی تو میں مسجد میں گیا اور آپ کے متعلق دریافت کروں لوگ لیکن کوئی شخص مجھے آپ کے متعلق کچھ خبر نہ دیتا تھا پھر میرے پاس سے حضرت علی المرتضا کر اللہ وج الکریم گزرے اور کہا او اس شخص کے لیے ابھی تک اپنی قیام گاہ پہنچنے کا وقت نہیں آیا تو میں نے کہا جی نہیں انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو پھر مجھے کہا تمہارا کیا مقصد ہے تو اس شہر میں تم کون کو تمہیں کون لایا ہے تو میں نے اسے کہا اگر بات کو راز میں رکھو کسی سے بیان نہ کرو تو میں بات بتلاتا ہوں حضرت علی المرتضا کر اللہ حج الکریم فرمانے لگے اس میں کوئی حرج نہیں تمہاری بات کو میں راز میں ہی رکھوں گا تو میں نے کہا یہ خبر پہنچی ہے یہاں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہیں اور میں نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے کہ ان سے گفتگو کریں لیکن وہ واپس آیا اور حالات سے مجھے مطمئن نہیں کیا اس لیے میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں اب خود جا کر میں حالات کو دیکھوں گا اور خود ان سے ملوں گا حضرت علی المرتضا کر اللہ وج الکریم فرمانے لگے کہ یقین کر لو کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو اور میں ادھر ہی جا رہا ہوں جس تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ جہاں میں داخل ہوں وہاں تم بھی داخل ہو جاؤ اگر کوئی راستے میں کوئی ملے کسی کو دیکھو جس سے تمہارے لیے خطرہ محسوس کروں تو میں دیوار کے پاس ٹھہر جاؤں گا تاکہ یہ معلوم ہو کہ میں اپنا جوتا درست کر رہا ہوں تم آگے گزر جانا اور میرے پاس کھڑے نہ ہونا چناچے جل چل دیئے اور میں بھی چلتا رہا حتا کہ ایک مکان میں داخل ہو گئے میں نے ان سے نب... ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھ پر اسلام پیش کریں آپ نے مجھ پر اسلام پیش کیا تو میں اسی جگہ مسلمان ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آبادر اس بات کو راز میں رکھو اور اپنے گھر چلے جاؤ اور جب تمہیں ہمارے غلبے کی خبر پہنچے تو ہمارے پاس آ جانا میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے اس داتوں سے صفات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں قریش میں اس کو زور سے ذکر کروں گا پھر آپ بیت اللہ شریف میں تشریف لائے اور وہاں قریش موجود تھے اور وہاں اے اے کہا اے قریش کی جماعت میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ انی اشہاد اللہ الہ اللہ اللہ شہاد الحمد ان اندر ورسولو۔ جی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بندے اور رسول ہیں وہ شہاد محمد ابد ہو رسول حدیث کے الفاظ اسی طرح ہیں فقالو تو تو قریش کہنے لگے قریش کہنے لگے لوگوں نے کہا لوگوں نے کہا صابی الاحادی اٹھو کھڑے ہو جاؤ تو جناب والا انہوں نے اس بے دین کی طرف بڑھو لوگ میری طرف بڑے مجھے بہت مارا بہت پیٹا اور کیا حد تک یہاں تک کے قریب تھا کہ میں مر جاتا ہاں جی اور اس لیے مجھے مارنے لگے تھا کہ میں مر جاؤں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے عباس اکب علیہ تم اکبلا علیہ کالب اتک تک تو لونا رجولم غفارن اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ ہو تعالی ان میرے پاس آئے اور میرے اوپر گر گئے جی اور پھر قریش کی طرف متوجہ ہوئے کہا کہنے لگے اور تمہاری ہلاکت ہو تم قبیلہ غفار کے مرد کو قتل کر رہے ہو حالانکہ تمہاری تجارتی منڈی اور گزر جو ہے قبیلہ غفار کی طرف سے ہے چنانچے لوگ رک گئے ہاں جی لوگ رک گے تو ہوا کیا کہ دوسرے روز صبح صبح میں پھر لوٹا حضرت ذر یہ دیوانہ مصطفیٰ تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ شریف پڑا تھا اسلام لائے تھے اور مار کی پرواہ نہیں کہ کفار قتل کر دیں گے کیا ہوگا اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی تو پھر دوسرے دن تشریف لائے لائے جناب وہی کہا وہی کہا جو میں نے پہلے دن کہا تھا پھر جناب کپار اٹھے مجھے مارنے لگے اور جناب مارتے مارتے اتنا مجھے مارا کہ میں قریب المرگ ہو گیا تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور میرے اوپر اونٹے منہ گر پڑے وہی کلام کیا وہی بات کی کیونکہ حدیث میں یہ ہے پاس رقلا عباس قبل و کالا مثلا بل عمص جو کل انہوں نے بات کہی تھی وہی بات کہی کالا پکانا ہاضل ابل اسلام اب حضرت ابو ذرفاری نے کہا یہ ابو ابو ذرفاری کا ابو ذرا اسلام میں ابتدا ہے ابتدائی اسلام اس طرح کیا ہے اب دیکھ لیں حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ آپ اس حدیث کے رابیوں میں سے سب سے قابل غور ہیں بڑے عابد تھے بڑے زاہد تھے متقی تھے پرہیزگار تھے اور ان کا اصل نام جندب تھا یا بریر ہے یہ قبیلہ جناب بنو غفار سے اور قدیم علیہ السلام ہے اور یہ خود بیان کرتے ہیں کہ یہ پانچ میں پانچواں شخص تھا جو اسلام جس نے اسلام قبول کیا تھا دیکھ لیں اس وقت اسلام قبول کیا کہ جب اسلام قبول کرنا بہت مشکل کام تھا اور اسلام کا ساتھ دینا جو ہے بہت مشکل تھا حضور علیہ السلاۃ وسلام کے ہاتھ پر مر کی بیعت کرنا جو ہے بہت مشکل کام تھی یہ پانچویں شخص جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام لانے کے بعد قلعہ میں واپس تشریف لے گئے بدر اور خندق کی لڑائی کے بعد پھر مدینہ میں آئے حضور علیہ اللہ تو سلام آپ کی غلامی میں ساری زندگی باقی رہے اور ان کا زہد ان کا کی تواز مشہور کے متعلق ان کے زہد کو حضور علیہ السلام سلام نے آپ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زہد سے تشبیہ دی ہے احادیث کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں جس کی جس کے لیے تشبیہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دیں تو کیا کم درجے کا آدمی ہوگا معمولی آدمی ہوں گے یہ سیدنا ابو در غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے زہد جو ہے اور دنیا جو تھا اس کا عالم یہ تھا کہ آپ نے آپ فرمایا کرتے کہ انسان کو اپنی حاجت سے زیادہ روپیہ رکھنا ناجائز ہے یہ ان کا اتحاد تھا جن کو جمی صحابہ کرام نے رد کر دیا اور ان سے کل دو سو اکاسی عدیث مر ہیں کتنی دو سو اکاسی حدیثیں مروی ہیں اور جن میں سے بارہ پر امام بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے یعنی متفق علیہ حدیثیں جو ہیں وہ بارہ ہیں اور ایک حدیث کو صرف بخاری نے روایت کیا ہے اور سترہ حدیثوں کو صرف مسلم نے من ذکر کیا ہے آپ خل کے کثیر نے ان سے حدی سے روایت کی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اور بہت سے تابعین جو ہیں اس کو شامل ہیں جو ان سے روایت لیتے ہیں اور آپ کا سن تینتیس ہجری میں تینتیس ہجری میں آپ کا وصال شریف ہوا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی جنازہ کے بارے میں آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف پر اعتراض کرنے والے جو ہیں ان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے حضور علیہ سلاۃ وسلام نے حضرت ابو زر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تین بشارتیں دی ایک یہ کہ جب یہ چلتا ہے تو اکیلا چلتا ہے اور جب اس کا انتقال ہوگا تو اکیلا ہوگا یعنی تنہا ہوگا یعنی بستی سے باہر ہوگا لوگوں سے دور ہوگا تو جب قیامت کو اٹھے گا تو اکیلا اٹھے گا یہ تین بشارتیں حضرت ابو زر غفاری رضی اللہ تعالی ان کے لیے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں تو جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو, تو آپ سیدنا عثمان و تعالیٰوں کے زمانہ میں جا رہے تھے اپنے گاؤں کی طرف ربضہ کی طرف جا رہے تھے مدینہ شریف سے نکل چکے تھے اور اس طرف کو جا رہے تھے تو راستے میں آپ کا وصال شریف ہو گیا آپ نے وصال سے پہلے اپنی زوجائے محترمہ اور غلام دو تھے ان کو وسیعت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے میں اس دنیا سے چلا جاؤں میری میت جو ہے وہ تیار کر لو کپنا لو کپن دے لو تو راستے میں رکھ دینا کو ایک جماعت آئے گی ان سے کہنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی میت ہے اس پر جنازہ پڑھو حضرت ابو درغاری رضی اللہ تعالیٰ و بصعت فرما کے اب جو ہے ہو گئے اور سیابیہ جو ان کی جو بھی ان کی بیوی تھی اور ان کے غلام جو تھا ان کا یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیابی نے یہ بات کہی ہے ضرور کوئی قابلہ آئے گا جو ان کو دفن کرے گا اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو باہر سے تشریف لا رہے تھے آپ کے ساتھ مسلمانوں کی کثیر تعداد تھی اور انہوں نے قابلے کو روکا اور فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر کی میت ہے ان پر جنازہ پڑھ کے انہیں دفن کر دو تو وہاں سیدنا عبداللہ بن نکل آئے تک تیار فرمایا ہے اور انہوں نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور ان کو دفن بھی فرمایا اور اس حدیث کی شرح جو ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے اب اس کے بارے میں ایک اور چیز جو ہے وہ یاد رکھ لیں حدیث کی صنعت کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ اس حدیث کے پانچ راوی ہیں سب سے پہلے ابو ایوب سلیمان بن حرب بصری ہیں جن کا پہلے بیان میں کر چکا ہوں اور دوسرے جو ہیں امام شبہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو امیر المین حدیث ہیں ان کا تذکرہ بھی پہلے ہو چکا ہے اور تیسرے جو ہیں واصل بن حیان اسدی ہے کوبی ہیں امام یاہیا بن معین نے انہیں سکہ قرار دیا ہے امام ابو حاتم نے صالح اور صدوق فرمایا ہے ایک سو ستائی ہجری میں یہ پہت ہوئے ہیں اور چوتھے راوی جو ہیں مارور بن سوید ہیں یہ بھی کوفی ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ذرغاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سماعت کی ہے اور اصل اہدب اور آمش نے ان سے روایت کی ہے انہوں نے کہا میں, میں نے مارور کو دیکھا ہے جبکہ ان کی عمر ایک سو بیس سال تھی کتنی ایک سو بیس سال تھی حالانکہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے امام یا بن معین نے اور امام ابو حاتم نے انہیں سکہ کہا ہے اور پانچ میں حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا پورا نام بری بریر بن جندب بن جنادہ بن سفیان بن عبید بن بقیہ بن حرام بن غفار غفاری ہیں یہ سردار تھے اور قدیم الاسلام ہیں کہا کرتے تھے کہ میں چوتھا مسلمان ہوں چوتھا مسلمان ہوں بعض نے پانچواں لکھا ہے بعض نے چوتھا لکھا ہے ہاں جی مکہ میں مسلمان ہوئے پھر اپنے وطن کو چلے گئے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے وہاں کچھ عرصہ رہے حتیہ کہ بدر اور احد اور خندق کی جو جنگیں لڑی گئی ہیں ان میں تو یہ مدینہ شریف واپس آ گئے اور پوت ہونے تک مدینہ شریف میں حضور علیہ سلاۃ والسلام آپ کی صحبت میں رہے بڑے ظاہر تھے بڑے عابد تھے اور حضور علیہ سلاۃ والسلام کا وہ فرمان کہ میرے آکا علیہ السلام نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توضیع پر تشبی دی ہے ان کا مذہب یہ تھا کہ ضرورت سے زیادہ مال ذخیرہ کرنا حرام ہے حرام ہے اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے اکثر ان کی گفتگو ہوتی رہتی تھی اور یہ شیعہ لوگ جو اس روائے اس روائے کو لے کر بڑے جناب باتیں بھی کرتے ہیں اور بہت سے موئیاں کرتے ہیں کہ حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ کہا کرتے تھے یہ کہا کرتے تھے تو لیکن یہ بات جو ہے یہ اصول کی بات ہے کیونکہ حکومتیں چلانے کے لیے بیت المال مال بنائے جاتے ہیں اور جناب والا سب کچھ نظام چنالی چلانے کے لئے پیسے کو جمع کرنا پڑتا ہے دیگر صحابہ کرام نے اس بات کو قبول نہ کیا بلکہ بلکہ کیونکہ ضروری یہ تھا کہ اسلام کی اشاعت پر کام ہو تو اس لیے حضرت ابو غفاری جو ہیں اپنی آپ میں قناعت کرنے والے تھے خود اپنی زندگی میں جمع کرنے والے نہیں تھے اور انہوں نے پوری زندگی کچھ جمع نہیں کیا بلکہ ان کا وہی طریقہ تھا کہ حضور علیہ سلاۃ والسلام اگر آپ کے پاس مال آتا تو اتنی دیر تک گھرنا تشریف لے جاتے جب تک پورا تقسیم نہ فرما دیتے یہ جنابے والا یہ ان کا طریقہ تھا اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور ہمیں جناب والا صحابہ کے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین کے نقشے قدم پر چلنے کی فرمائے کل انشاءاللہ شاء اللہ اعلیٰ باب ظلم دونا ظلم یہ باب اس کے بیان میں کہ ایک ظلم اور دوسرے ظلم جو ہے سے کم درجے پر ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ کل جو ہے اس موضوع پر گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں صحت کلی عطا فرمائے اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالی انہیں صاحب اولاد فرمائے اور جن کے ہاں مال کی کمی ہے اللہ تعالی اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے جو آج تک حضور علیہ سلاد و سلام کے شہر مدینہ کی زیارت نہیں کر سکے اللہ تعالی ان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے شہر مکہ اور شہر مدینہ کی زیارت نصیب پرمائے وما علیہ المبین